جلا دے اس کو جلانے کا طریقہ نہیں ایس بائی وہاں پہنچاتے ہیں سر اس کو چلاتے ہیں اس کے ساتھ جائے اس ہے رس اللہ رسول کریم مطلب دوستوں آدمی گوش پوش اڑی چمڑے کا نام نہیں ہے بلکہ آدمی خال فوج فکر ارادے اور جذبات کا نام ہے ٹھیک ہے فوج فکر ارادے جذبات یہ ماحول سے بنتے ہیں اور ایک دفعہ آدمی کی شخصیت بن گئی اسی پر آدمی ساری عمر رہتا ہے حدیث میں ہے کہ دی، یولو دی، یولو دی، ہر پیدا ہونے والا میں ایک پر پیدا ہوتا ہے ہو ہو اس کے ماں باپ اس کو یا بنا دیتے ہیں یا عیسائی ہی بنا دیتے ہیں ماں باپ اس کو ماحول مہیا کرتے ہیں انسان کی دو عمریں ہیں ایک لاشوری عمر ہے بچپنا ہے ایک شعوری عمر ہے جب آدمی کو سمجھ پیدا ہو جاتی ہے نقص مرین نفسیات کہتے ہیں کہ لاشوری دور میں آدمی معلومات جمع کرتا ہے اس میں آدمی معلومات جمع کرتا ہے اور تکلیدی طور پر ان کو مان رہا ہوتا ہے ان کے پیچھے چل ہوتا ہے بچے جو ماں باپ کو جو کرتے دیکھتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لاشوری عمر جو چودہ پندرہ سال ہے اس میں معلومات آدمی جمع کر لیتا ہے اور لاشوری تکلیمی طور پر چل ہوتا ہے پھر جب آدمی بالغ اس کی چوری عمر شروع ہوتی ہے تو ساری جمع کی ہوئی معلومات کو پھر دوبارہ پرکھتا ہے پرکھتا ہے جانچتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اپنا ارادہ شروع کرتا ہے بس جہاں سے آدمی مطلب ہو جاتا ہے جس کتاب سے آدمی بالو ہو گیا اس پر احکامات نافذ ہو گئے یہ احکامات کا مکلف ہو گیا مکلف ہو گیا حکامات کا کیونکہ اب اس کے پاس جو معلومات آئی تھی اور ان کے پیچھے جو بغیر سوچے سمجھے چل رہا تھا آپ ان پر غور و فکر کر کے اپنا ارادہ بنا کر اب اس کے بعد وہ اپنے ارادہ سے چلنا شروع ہو گیا بھائی بلوغ ہے بھائی بلو گئے یہی ذمہ داری ہے اور یہی مقلف ہونا ہے اب ماں باپ اس کو ماحول مہیا کیا اس کے ذمہ ہوئے ماحول مہیا کرنے کے ٹھیک ہے اس لیے ہر ایک آدمی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ شخصیت بنانے کے لیے وہ تربیت کا دورانیہ سے گزرے تاکہ اس سے عقائد ہے وہ درستوں کا اسلامی اس کے اسلامی تعلیمات کے مطابق آئیں اور عقائد صرف معلوماتی نہیں ہے کچھ ایک تو الاوقات کے معلوماتی ضرور ہے اللہ ایک ہے دو نہیں ہے بس میں معلوم ہوں کہ ہم نے مان لیا اس بات نہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہم نے مان لیا لی معلوماتی ہی ہیں روزی اللہ دیتا ہے بیٹے اللہ دیتا ہے بیٹی اللہ دیتے ہیں معلوماتی بات مان لیے لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے اللہ ضرورت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے غیر اللہ نہیں ہے یہ معلوماتی نہیں ہے یہ معلومات پر آنے کے بعد مجاہدے سے گزر کر تاثیلی کل محفل کرنے کی ہے کل میں حاصل ہوتی ہے بیٹھتی ہے جمتی ہے پکی ہوتی ہے اور جب پکی ہو جاتی ہے بس پھر یہ زائل نہیں ہوتی ہے پھر آدمی اس کے مطابق استعمال ہو رہا ہوتا ہے اے آدمی یقین اور ایمان کے مطابق استعمال ہو رہا ہے لیکن جب مفاد آتا ہے اور حکم آتا ہے تو خدا نہ تو حکم توڑنے میں مفاد نظر آ رہا ہو حکم پورا کرنے میں نقصان نظر آ رہا ہو کام سے مفاد ہم لے لیتے ہیں حکم چھوڑ دیتے ہیں گویا ہم ایمان کے مطابق استعمال نہ ہوئے کیوں استعمال نہ ہوئے کیا میں ایمان کو وہ درجہ حصل نہیں ہے اور پکا نہیں ہوا. ہوا ہے کہ جو ہمارے استعمال کو دور کرتا وہ اس مال میں ان کامیابی سمجھ رہے ہیں اللہ کے غیر کے خوش ہونے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں بجائے اللہ کے اللہ کے راضی آج ہی کامیابی سمجھ رہا ہے بجائے اللہ کے مال میں کامیابی سمجھ رہا ہے بجائے اللہ کی حکومت میں عہدہ کرسی خدارت وزارت میں لہذا اس کے تحت استعمال ہو رہا ہے اس کا کو ضعیف سائیمان اس پر قبر کا پتوہ نہیں لگتا وہ تو اس کو حاصل ہے لیکن وہ ایمانت میں کبھی ہو کہ اس کا استعمال اس کے ماستا جائے وہ اس کو نہیں اصلی. وہ کو نہیں حاصل ہو ساتھ بات کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں ایسے کی تو کہے گا کیا کریں جی اس کا بعد چل نہیں سکتے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسی ہی بات ہے اللہ پاک کرتے ہیں آپ کیا کریں تو یہ وہ ذوق یقین ہے ایز دو یقین والا آدمی ساری رات نماز مال رہا ہو اور ساتھ روزہ رکھ رہا ہو یہ اس آدمی کے دورے کارڈ کو نہیں پہنچتا جس کا یقین کبھی ہے عابت صرف عبادت ہے اس کے بعد اس کے بعد یقین, یقین نہیں ہے اور اس کی ساری رات کی عبادت اور عادت کی دورے کار شیر ہر شب ہر دمے تا تخت شاہ دوسرا مسئلہ یہ ہے نا سیر عارف ہر تا تخت شاہ اور سیر آبد آپ آب عابد کی سیر گئے تو مہینہ مہینے لگائے تھوڑی سی مساوت ہے تو عرف تو, سے تو ہر دمے ایک دم ہے دم میں تخت شاہ اللہ کے تخت اس کی پرواز ہے کیوں اس وجہ سے زیرو نائن تھری کوٹ السلام علیکم لوگ دام دیکھ کر بسوں سے دا ہو رہی ہے نہ واقع بہ نہیں جی کیا بات کر رہے تھے ہاں جی جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں کسوں کے پر آ جاتے ہیں اس طرح قلب پر نہیں آتے پہلی بات کل کی کہ اس نے اس کے قائد درست ہو روحید پکی ہو تو وکل پکا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ بر اخلاق بولتا ہوں کہ بس اللہ علیہ دور ہو اس کی تربیت نہیں کرتے ہم اس کا نتیجہ یہ ہے کہ استعمال بھی اگر ہوں تو خوب یقین کا وہی ہوتا ہے جیسے نیچے گوبر پڑا ہوا اوپر برفباری ہوگی سب سفید نظر آ رہا ہے تھوڑا پیر رکھا تو نیچے سے گوبر نکل آتا ہے ساری بدبو گندگی شروع ہو جاتی ساری سفید چمک نمک کے اوپر تیز کری جاتی ہے تو یہ ہم لوگوں کا حالت ہے یہ لوگوں کا ہمارا حال ہوتا ہے کثرت حمال ہمیں حاصل ہو جاتی ہے ظاہر دینا حاصل ہو جاتا ہے باتیں دین کے نہ کوئی محنت کی نہ مجاہدہ کیا نہ قائد درست کرائے نہ اخلاق درست کرائے اوبر سے برفباری ہوئی ہوئی ہے نیچے گوبر پڑا ہوا ہے تھوڑا پیر کسی نے زور کر رکھا برفوں پر سٹی ساری چمک دمک ختم نیچے سے گوبر نکلا ہے وہ گوبر ہمارا پڑا ہوا ہے ستکار شیر نے حدیث لکھی ہے کہ آج نمازی ہوں گے روزہ دار ہوں گے تاجر گزار ہوں گے جائیں گے جہاں اکرام کو بڑی رکھتے ہیں تاجر گزار بھی ہوں گے کہ ہاں جب دنیا کا مفاد آئے گا تو پیسے کودیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے کل میں غیر اللہ ہوگا کل میں مال کی محبت ہوگی کل میں مال کے ساتھ وابستگی ہوگی کیا پر جھپٹیں گے کل خراب ٹھیک ہے وہ ایک نے کہا آدمی تمہارا تبلیغ والا ہے اتنے امال کرتا ہی ہے وہ ہے اور فلانی بات میں کوتا کر رہا ہے میں نے کہا جی اس کا اس کا ایمان خراب ہے آپ کا عمل خراب ہے آپ اگر نہیں کر رہے تو آپ کا عمل خراب ہے وہ اگر کر رہا ہے پھر بھی اس سے اس بات میں غلطی کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا ایمان خراب ہے کمی اس کا ایمان میں ہے ہمارے گاؤں میں لذیفہ ہے نا کہ ایک آدمی کوئی بڑا متقی آدمی تھا اس کی بکریاں آتے ہوئے اچانک وہ نماز میں کھڑا تھا کسی کے کھیت میں چلی گئی تو اس کے فوراً جا کر ان کو نکالا ہے اور ان کو بڑا افسوس ہوا سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو استاد کو پتا تھا کہ بہت متقی آدمی اچانک ایک خطاست ہو گیا ہے ان کو نکال لیا تم نے کہا کہ اللہ معاف کرے اللہ نماز آپ پڑھ رہے تھے اللہ معاف کرے اللہ سے معافی مانگ لے تو میری طرح کوئی آدمی سن رہا تھا اس کو پتا چلا کہ جب بکریاں نماز پڑھ رہا ہو اس بکریوں جو بکریاں تو بکریاں چلاتے چلاتے شام جو گاؤں کو پہنچتا تھا نا اور گاؤں کے کھیتوں کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور بکریاں کھیت میں چلی جاتی خوب پیڑ کو بھر جاتی تھی بس نماز کر کے ان کو نکال کے لے آتے تھے نماز بھی ہو گئی اور بکریاں بھی خیر گئی ٹریول کا عمل کو اور ایمان کا یہ فرق ہوتا ہے عمل میں اور ایمان میں یہ فرق ہے اس لیے کوئی عمل بھی نہ ہو تو ایمان ہے ایمان کا ذرا آدمی کو دو سے نکال کر ٹیبل کو لے جائے گا اس کی وجہ ہی یہ ہے وہ اتنی قوت والی چیز ہے اور ہمار کے پہاڑوں ایمان کا ذرا پاس نہ ہو تو نجات کی کوئی ضرورت نہیں پہلی محنت ذیل دوستگی عقائدی ایمان کی ہے الیکٹر صاحب کہ ہاں محنت اسی پر کرائی جاتی ہے اور دوسری بات پر اخلاق پر کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا قوت ایمان آدمی کو ابل پر ڈالتی ہے اور انسان کی قوت اخلاق کے اس کے اندر خدش کی نہ ریاض کو دور ہوا اس کے اندر توازن اخلاق اور ہمدردی خیرخائی آئی اس طرح اس کی شخصیت بنتی ہے ایک بار یہ بولتا ہے سنتا ہے موقع آتا ہے برتا ہے خطا کرتا ہے پھر تو بتایا ہوتا ہے پھر دوبارہ کوئی کرتا ہے پھر سنتا ہے بولتا ہے دھیان کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ کا امال میں لگتا ہے یقین کو پکاتا ہے اپنے اندر پھر جب استعمال کا موقع آ جاتا ہے پھر غلطی جاتی ہے پھر مڑتا ہے تو بتایا برتا ہے پھر پھسلتے پھسلتے پھسلتے پھسلتے پھسلتے آدمی آ کر جمتا ہے ہماری مثال تو وہ گاؤں والے آدمی کی نماز پر کھڑا ہو کر بکریوں نے سارا کام کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ سلسلے میں یہ جو ایک المی کی بات یہ نا کہ زندہ لوگ بس کثرت آمال پڑا گئے بس سمجھ دیں کام ہو گیا عام طور پر اس بار کو کافی عرصہ وہ نہیں تھی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں آدمی جب عرفات میں کھڑا تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آدمی عرفات کو گزارنے کے بعد بھی سمجھے کہ میں گناگار ہوں تو اس سے بڑا گناگار ہے یعنی یہ خود پہلے گنا ہو گیا اس بار کو سوچنا کہ میں گناگار ہوں ٹھیک ہے لیکن عجیب بات ہے کیے ہوئے گنا معاف ہوتے ہیں عرفات میں کھڑا ہونے سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں قلب کی بیٹھ گئی ہوئی گندگیاں نہیں دلتی ہیں نہیں. قلب کا زندہ نہیں دلتا ہے اس کے لیے عرفات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے لیے بجائے عرفات کے مجاہدات ہیں جدا اس کے دھونے کے لیے جدا مجاہدات ہیں ٹھیک ہے وہ کئے ہوئے گناہ ماف ہوئے کل کی بیٹھی ہوئی گندگی یہ مجاہدات ہے درست ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی صاف کلب والا جب نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے روزہ رکھتا ہے ذکر کرتا ہے میں کامال کرتا ہوں اس کی قیمت جدا ہے اللہ کیا ہوں. کیونکہ اس کا کل درست ہوا کل صاف ہوا جب صاحب بات سمجھ جی جمر صاحب کو سمجھا یہ بات اردو کی ہے تو آپ ادب سے بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں کہ ہمارا تو آج سارا دن سفت میں گزرا ہوا ہے اس وقت دم ہی نہیں ہوتا ہم اپنے گاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو یہ اپنی چیز کی پڑی ہوئی ہے اپنے گاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو اپنی چیز کی پڑی جی سب سے پہلی بات ماحول اور سہبت دوسری بات یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے سے جو سے ہماری بیت ہوتا ہے تیسری بات پھر یہ کہ آدمی اپنے حالات بتا کر اپنی اصلاح کے لیے پوچھتا رہتا ہے جو جو کام کو کرنے چاہیے اس کو کرتا ہے برتتا ہے اسے اس جو خراب ہوتے ہیں اس کو بتاتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا کتنے اس کو فائدہ ہو رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کو بتاتا رہتا ہے بار بار جس کے نتیجے میں اب آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو کراتے ہیں دوائی لیتے ہیں فائدہ نہ ہوا دوبارہ پوچھتے ہیں اس سے پھر فائدہ نہ ہوا دوبارہ ہو سکتا ہے وہ سمجھا ہو کے دوست نہ ہوئی وہ ہو. اور دو تین بار جب کوشش کرتے ہیں مسئلہ آنی ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ اپنا حال بتا کر پوچھتے ہیں جو چیز بتاتے ہیں اس, ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں سب آدمی کو صحت ملتی ہے روحانی صحت کا بھی یہی مسئلہ ہے نا روحانی کے صحت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اپنے امراض بتا کر اور اس پر مشورہ لے کر جو ترتیب اصلاح کی بتائی ہوئی ہو اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے کیا ستا بھائی آج بھی کھڑے کیے تھے جیسے ٹھیک ہے اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے خود بہت نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی آدمی بار بار پوچھتا ہے بار بار پوچھتا ہے جو بتایا جائے کو بتایا جائے اس کو بار بار عمل کرتا ہے آزماتا ہے اس کو کا فائدہ اس فائدے کو بتاتا ہے فائدہ نہ ہو پھر بتاتے آدمی ٹھیک ہے نا سب آدمی کا واطن بنتا ہے ورنہ ہم اور آپ میں سے کوئی بیس سال سے کوئی تیس سال سے کوئی چالیس کوئی پچاس سال سے گھر کی عورتوں کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں آتی ہے کیونکہ تماشا کیا میں نے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سے اس کو نہیں کیا سیکھنے کے لیے کی ہوتی پھر جو ہے تو شاگردی کی ہوتی پھر پیرا کو اٹھا کر بنایا روٹی کو اہلیہ مبارکہ کے سامنے تغیر پر ڈالی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اس نے پھر ایک تھپڑ مارا ہوتا ہے الطاف صاحب کہتے اس کو خود ہماری ڈبئی ہوں گا کی تو سیکھ چکا ہوتا نہ سیکھنے کی نیت کی ہے اور نہ سیکھنے کی ترتیب اختیار کی ہے تو کیا سیکھے خاص اور مانیت تو آج دنیا کے کاموں سے نا مشکل چیز ہے سیکھنے میں ان کی ضرا توجہ کی ضرورت ہے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا جی سابق نام رضان اللہ کے کئی وجہ نے کئی واقعات بن لکھے اس میں نہ کر حوصلہ اس نے پوچھا ہے سوال کیا اپنے بارے میں اخلاق کے بارے میں ریا کے بارے میں سوال کیا ہے شہوات نفسانیہ کے بارے میں سوال کیا ہے کیبر اثردارج کے بارے میں سوال کیا ہے جو آپ نے بتایا ہے اس کو پر کیا ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تولا ہے کہ یہ بات مجھے میں ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بعد بات کر لی میں اس بات پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ ہم نے بیان سن لیا بس یہ کافی ہو گیا ٹھیک ہے نا میں اس پر اکتفا نہیں کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اجتماعی بجالت اس سے منعقد کرتے ہیں کیونکہ ان سے آدمی کو انفرادی امال کی عادت پیدا ہو جائے ماحول میں آنے سے آدمی کو ذکر روزگار کی عادت پیدا ہو جائے اور ماحول میں آنے سے جو تھوڑی دیر ہم اپنے آپ کو یہاں آ کر ایک گھنٹہ پابند کرتے ہیں ذرا ماحول کا یہ پابندی ساری زندگی میں ہماری جاری ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں اگر جو اقتباجی ذکر میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے امتزاجی ذکر کی بھی ہماری عادت ہو جائے تاکہ اس کی پابندی کریں پھر آدمی کو فائدہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے ایک دن میں کوئی نہیں بنا ہے ایک دن میں ایک, ایک دن کا بچا ایک دن میں چالیس سال کے مرد کے برابر والا نہیں ہوا ہے اس پر اس کے چالیس سال لگے ہیں ٹھیک ہے نا اور چالیس سال میں کھانا کھاتا رہا پانی پیتا رہا بیماری کا علاج کراتا رہا حفاظت کرتا رہا تو اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوئی ہے اتنی کوشش اور محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے تو روحانی تربیت بھی وقت مانگتی ہے اور آہستہ آستے آدمی کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی کو سمجھ آیا ہے نا اللہ کے کا قرب ہو رہا ہے کہ کے ہمارا درست ہو رہا ہوتے ہیں باتیں مر رہا ہوتا ہے کرتے کرتے یہاں تک اللہ پاک فرما جاتا ہے کچھ وقت لگانا پڑتا ہے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے ایک دن میں نہیں ہو جائے کرتی مسود الرحمان جایا ہوئے کہ نہیں آیا محسود الرحمان ایک بفودار ہے اس نے کوئی دو تین مہینے سلسلے میں آنا جانا شروع کیا تو ایک دن آ کے کہا مجھے وہ حدیث کی اجازت دو کون سی حدیث سے دل مسلم کی ہے اس کی اجازت دو بفودار اس کی تو ہم تیس سال میں اپنے ان بزرگوں سے بیٹھ کا طلب ہم تیس سال ان کے ساتھ رہے ہیں تیس سال کے بعد ہمیں جو اس کی انہوں نے دی ہے تو آپ تین مہینے آئے ہیں تین مہینوں میں لینا چاہتے ہیں یہ بنی سہیل میں جس وقت جہاد ہوتا تھا نا تو سب کے آگے رکھ رہے تھے تابوت سکینہ مسل اسلام کے تابوت تک میں تو رات کی تختیاں مسل اسلام کا ساتھ تبرکات تھے اور چار جنور کے جو ہوتے تھے وہ تابوت سکینت کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور تابوت سکینت کے آگے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا ہوتا تھا کہ تابوت سکینت پر آدمی تب آ سکے گا جب کہ چار آدمی مر جائیں گے گیا انہوں نے اپنی جان دینے کی نیت کی ہوتی تھی اس نے یہ بات سنی کہ وہ گرہن کھڑا ہوا ہے وقت راگ لوگ یہ وقت آئے گا جان دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بعد ہی بات ہوتی ہے اس طرح کی بات ہے اور یہ کوئی زبان سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ آج نے زبان سے کہہ دی اور یہ ہو جاتی ہے اور قلب پر ایک کیفیت آتی ہے اور وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی وقت آتی بھی نہیں ہے وہ آتی بھی اس وقت ہے جس وقت کسی آدمی کی ایسی قربانی ہو ایسی قربانی ہو کہ اس سے ایسا خوش ہو کہ وہ خربانی جواب ہو اس وقت ہوتا ہے ہر وقت ہوتا نہیں ہمارے ایک مریض کی بہت سخت حالت تھی تو ہمارے حضرت مدران صاحب نے اللہ علیہ دعا کی دم کی اللہ نے چھپا کرا دی ایک بھی میرے پاس جدا سے کہا دم کہ دماتا کیسے جان نہ کڑے بسا بس دادا ہو دا دا دا دا شلکا لکھا خدمات باد دمو شلکال خدمات باد دم ہو تب اس کی تاثیر ہوئی اس کے پیچھے بیس خدمات خطبات ایک دو دن میں ہوئی نہیں تھی اس بات ٹھیک ہے نا تبو کا چندہ عثمان رضی اللہ تلّہ تم لے کر آئے ہیں تبو کا چندہ آپ کا کتنا تھا جی؟ کسی کو یاد ہے دس ہزار کا لشکر تھا ایک تہائی لشکر کا خرچہ تھا یہ ایک چار لڑکے لشکر کی سواریاں آسلیا کپڑے کھانے پینے کے اخراجات سارے یہ تھے ایک تاریخی لشکر کا خرچہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کو اپنے دامن مبارک میں ڈالا اور کہا کہ اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے اتنی کہ اتنی قربانی ہوگی تو ہر کسی کو اعزاز نہیں جاتا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کل اگر وہ تھوڑے تھوڑے احتیاط کرتے تو اس کے بعد اور زیادہ احتیاط کریں گے نے کوئی عمل نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اور زیادہ محتاط ہونا اتنی قربانی ہوئی ہے تو بھوک کے موقع پر اور خلافت کی تنخواہ نہیں لی اپنے گھر کا پہ خطے کیے رہ